اشتہاد کے متعلق سوال ہے کہ وہ کون سے کنڈیشن جہاں پر ہم کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اشتہاد کر سکتے ہیں آپ اشتہاد نہیں کر سکتے اشتہاد جو ہے وہ علما کا کام ہے آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے اشتہاد کرتے مجتہد خاص طور پر امت کے ان مسائل میں جو پیچیدہ مسائل ہیں جس میں دین کی سربرندی کا مسئلہ ہو مسلمانوں کی جان عزت اور مال کا مسئلہ ہو یہاں پر عام لوگوں کے لیے جانے کوئی اجتہاد کرتے ہوئے اپنے فتوا دیتے رہیں یہ علماء امت کا کام ہے وہ اجتہاد کرتے رہیں گے دوسری بات یہاں اگر آپ اجتہاد سوال یہ آپ کا کہ اجتہاد ہم کب کریں اگر آپ مسافر ہیں دو تین لوگ اور آپ کو قبلہ کا پتہ نہیں کس طرف پھر اجتہاد کر کے نماز پڑھ لیں آپ یہ تو آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اجتہاد کر سکتے ہیں لیکن امت کے پیچیدہ مسائل میں کوئی اشتہاد نہیں کر سکتا سوائے علما کے